میرے پاس جو کتاب ہے اس کا سبب تین سو چونتیس اور جن کے پاس مطلب رحمانیہ کی کتاب ہے ان میں بھی سبھا تین سو چونتیس کی ذرا نبھ لیے اور منصلب رہا صحیح نہیں پھر آپ جا کے نکاب ہوگا سا نکاح ہو جاتی حل نکاب ہوگا سب نکاح لأن المبتل في إحداثنا بخلاف ما إذا تمع بين حرم عبد البيع لأنه يبتل بالشروط الفاتلة وحضور العقد في الحرش القلسيني ثم جميع المسمى التي حل لك هوا إلا بحنيفة رحمه الله وعندهما يقسم على مهدم البيتما وهي مسألة العظم سباركة ترجم منتظوں کا جانب رہتے ہیں اگر کسی شخص نے ایک, دنے اپتا دنے اپتا دنے ایک دو ایسی عورتوں سے نکاح کیا کہ ان ایک کا نکاح اس سے حلال نہیں تھا تو نکاح اللہ لکھا ہوا اور بطر لکھا ہوا تو اس عورت کا نکاح صحیح ہوگا جس کے نکاح حلال ہے اور دوسری کا نکاح ہو جائے گا اندر مبتلا بھی اقدام ہوا اس لیے کہ مبتلا ان میں سے ایک ہی میں ہے جقلادہ جمع نفر میں اس صورت کے جب انسان آزاد اور غلام کو ایک ہی بی جمع کرے اندر ہوئی فاطدہ اس وجہ سے بے ہوتی ہے وہ شروط فاصلہ سے فاصل ہو جاتی ہے اور نکاح شروط فاطدہ سے فاصل نہیں ہوتا شرطی اور عقد کے اندر آدمی شرط ہے جی آزاد میں قبولی بیگ مشہور ہوتی ہے حل تمام محرجمی اور مسلمہ تمام محرج مقرر کیا گیا حل کا اس کا نکاح حلال ہے اس مرد کے ساتھ امام پر نزدیک رحم اللہ کے نزدیک ماہر مصری ان دونوں کو تقسیم کیا جائے ان دونوں پر باہر تقسیم کیا جائے گا بطور ماہر اس لیے اور یہ بس علط العصل اور یہ اصل کا مسئلہ ہے یعنی اصل سے مراب یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا سو یہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے یہاں پہ یہ بات ذکر جا کی جا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی اصد کے تحت تو اس سے نکاح کرتا ہے اور ان میں سے ایک ہی محلے نکاح کی دوسری کا نکاح کے صحیح ہو بنتا ہی نہیں تھا یا تو وہ کسی قریبی رشتے دار ہونے کی وجہ سے جو سوال میں ذکر کیے ہیں متعلق ان میں سے کوئی ایک چیز یا پھر وہ رضا میں سے کوئی چیز جی کوئی رضائے بہن ہوگی کوئی اس طرح ہر یا تو شرابت کی وجہ سے یا پھر رضا کی وجہ سے دوسری اس کے لیے حلال نہیں تھی لیکن اس عورت کے ساتھ ایک سے دکا دکا دیا. تو اب اس کب یہ ہوگا کہ وہ عورت جو محلے نکاح ہے جس میں ترابت اور رضاعت کی کوئی بھی رشکت نہیں پائی جا رہی وہ تو اس کا تو نکاح درست ہو جائے گا لیکن دوسری ایسی عورت جس میں کرافت یا رضاعت کی کوئی رشوت پائی جا رہی ہے عصمت کے ساتھ اس کا نکاح ناجائز اور باطل ہوگا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ بیان کر دیا اور دریل اس کی بھی ہے کہ ریحن تلگ ضلع کی یہاں مبتل جو ہے وہ صرف ایک ہی عورت ہے لہذا اس کا اثر جو ہوگا وہ ایک ہی عورت کے ساتھ ہوگا وہ صرف کا نکاح بات ہوگا دوسری عورت کے نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ <تصفح> <تصفح> <que ایدو تصفح> جو ہے <تصفح> <جو تصفح> وہ قیامت یا آزاد کی وجہ سے ان مرد پر حرام ہے تو اسی طریقے کا بات ہوگا کہ دوسری اس کے لیے حرام اس کا نکاح بارہ کے طور پر خراب رہے گا کہ جب انسان ایک ہی بہن آزاد اور غلام دونوں کو جمع کر لے یعنی ایک ہی بہن دونوں کو خریدا آزاد کو بھی اور کو بھی اب یہاں پہ کیا ہوگا بے تو ہوتی ہے شروتے سے پاٹل ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ یہ شرط لگائی ہے کہ آزاد آدمی محلے ہی نہیں ہے آزاد آدمی محلے دہ ہی نہیں ہے جس طرح وہاں پہ اوپر والے مسئلے میں کراقت اور رضاط والی عورت جو محلے نکاح میں نہیں ہے سرے سے تو اس کا نکاح ختم ہوگا دوسری کا نکاح نکاؤ بکرا رہے گا لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ہی میں آزاد اور غلام کو خریدتا ہے اور آزاد کیونکہ محلے دہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ دہ ہی ختم ہو جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہی اپنے اپنے ایک ہوا ہے دونوں کو خریدا گیا ہے اب غلام کے اندر بہ کام کرنے کے لیے ہمیں آزاد کے اندر بھی کو ماننا پڑے گا اور جبکہ آزاد محلے بہ ہے ہی نہیں کسی سے تو لہذا وہ اقد ہی ختم ہو جائے گا دہ ہی ختم ہو جائے گی اس لیے صورت میں باطل ہو جائے گی لیکن اوبر والی صورت میں نکاح باطل نہیں ہوگا وہاں بھی آپ کی ایک ہی عقت میں دو عورتوں سے نکاح کیا جا رہا ہے یہاں بھی دہ کے مسئلے میں آت ایک ہی ہے کہ ایک ہی عقت میں آزاد اور گلاب دونوں کو نکاح کیا جا رہا ہے اب زیادہ تر دیکھا جائے تو مسئلہ ایک ہی ہے کہ وہاں بھی تو یہاں بھی تو لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں جو عورت محلے نکاح نہیں کی صرف اس کا نکاح ختم ہوگا دوسری جانب صحیح ہوگا یہاں سے چونکہ ایک ہی اقد میں آزاد اور غلام دونوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور آزاد محلے دہ نہیں ہے یعنی آزاد کی خرید و روک ہوتی ہی نہیں ہے اور عقد پان ہونے کے لیے لازم ہے کہ دونوں کے دہ کو مانا جائے جبکہ ایک میں بے को ہم مان نہیں سکتے اب یوں نہیں ہو سکتا کہ اکیلے اولاد کو خریدا جائے کیوں کہ اصل ایک ہے اس میں لامحلہ آزاد میں محلے دہ بنایا جائے گا اور آزاد کو محلے دہ بنا نہیں سکتے لہٰذا جانتا یہ, یہ ہے کہ شرط فاطف لگانے سے اس میں شرط فاطف یہی ہے کہ آزاد کی طے ہو رہی ہے یہ شرط فاطر کے ذریعے سے بے جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی شرط فاطف کے ذریعے نکاح فاسد شر ختم ہو جاتی ہے اور موسم معلوم کا تھا پھر تمام کا تمام مقرر کردہ محر جو مہر مقرر کیا تھا ایک عقد میں دو عورتوں کو عورتوں سے نکاح دیا جاتا اور جو مہر مقرر کیا گیا تھا سارے کا امام رحمت دالی کے نزدیک وہ اسی عورت کو مل جائے گا جس سے نکاح اس کا صحیح ہے جائز ہوا جبکہ سہدان رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس مہر کو ان دونوں عورتوں سے تقسیم کیا جائے گا اور تقسیم کس اعتبار سے ماہر مچھلی کے اعتبار سے ہوگا ماہر مچھلی کے اعتبار سے ہوگا اور دونوں دو کا ہی بھی کہا ختم ہو جائے گا کیونکہ ایک کا جائز نہیں ہوگا یہ کرنا چاہیے اور ان کو ماہر مچھلی دے کے ماہرہ ختم کیا جائے گا ماہر مچھلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کی جو دوسری عورتوں کو مہر ملتا ہے وہ بھی ان کو دے دیا جائے گا جی ابھی مرضی کی اچھا مسلمان یعنی جو ماہر طے کیا گیا ہے اصل نہیں ہے کہ اس کو نصب نصب تقسیم کیا جائے گا ماہر مصری نہیں بلکہ اس مسلمہ کو نصب نصف ہوگا اور ماہر مصری کی ترتیب پر ماہر مصری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان کی ایک عورت کو جو مہر دیا گیا دوسری عورت کو جو اس کے نصف ملے گا یعنی برابر برابر کا مطلب ہے یہاں پہ ماہر مصری اس کو برابر برابر کے منع میں دیں گے اصل ماہر کو نصب نصب ماہر مسری کا مطابق کی ہے دونوں کو ایک بار بالکل برابر ملے گا شافی ان اخبار پھر جاتا اچھا تو یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے آسان مسئلہ ہے اس میں آئمہ کے اقوال ہیں جی. تو اس کو دیکھ لیجئے گا اس کا مطالعہ کرنے کچھ الفاظ عجیبہ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں تو اس سے اس کا مطالعہ کیجیے گا آسان مسئلہ ہے صرف ائنا کے اخبار اس میں یاد رکھنے جگر بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ کی اگلا باب شروع ہو رہا ہے بادل کل اولیا ابل اخبار یہ بات ہے اولیاء اور اخبار کے اخبار کے بارے میں यानि के नी है और जो बली बनते हैं सरपरत होते हैं उनके बाद, उनके बाद उनका जिक्र होने विकास यंत्र और बराबरी का जिक्र होगा खुद का जिक्र होगा की निकास यदर बराबरी जरूरी है निका के मसाइज इसके अंदर जिक्र होंगे देखिए जरा <laughs> मेरे यहाँ से जो नीचे रहती الرجل العاقله الصالحه بنظاه وان لم يعقد عليها دليل ذكر كان او سيئا اي ابي حنيفه الله ابي يوسف ربه الله في ظاهر الروايه وقال ابي يوسف عليه قرره انه لا ينعقد الا بولييه وقال محمد بن محمد ربه الله تراه من عاقد وقال عليكم وشاب وشاب الله تعالى لا ينعقد النكاح بعباره النصال اصلا لأن نکاح حجرا نے جو نفقت دی پر تقضی الی تک کا مقدمہ رہا یہ چیزیں کتنی بار کا اور ایک آزاد بالغہ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے ذریعے مناسب ہو جاتا ہے کیا کیا ہو تب بھی آکلا بالغا اس کا, اس کا آفلا, اس نکاح مناسب ہو جائے گا وکرن کا سنواری ہو یا سنواری نہ ہوایا ہو یہ شیخ رحمت اللہ کے نزیف رحم اللہ کی ایک روایت میں اجازت کے ساتھ ولی کے ذریعے ہوگا سر کی اجازت کے ساتھ محمد اور ایک پولو ہے یہ فرماتے ہیں کہ نکاح موقوف رہے گا موقوف ہو تو جائے گا لیکن موقوف ہوگا کھڑا رہے گا یعنی اگر آقلہ دالدہ نے نکاح مرضی سے نکاح تو ہو گیا لیکن اگر ولی کو پتا چلا اور کو ناسز کر دیا تو ناصل ہو جائے گا غریب نے اس کو رد کر دیا تو رد ہو جائے گا یہ معنی محکوف تھا بارش جو رد نہ ہوگا مالک مانے شاطرہ نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے الفاظ سے نکاح منعقد جی نہیں ہوگا یعنی اپنی طرف سے وہ رضامندی کا اظہار بھی کریں اپنے بارے میں کئی چیزیں وہ کہتے ہیں عورتوں کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا لیکن نکاح آئیے گا تو مقاصد ہی اس لیے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے کچھ مقاصد کے لیے جی نکاح سے مقاصد سے نکاح منافع دیے جاتے ہیں بس تصدیق اور عورتوں کی طرف نکاح کو سپرد کر دینا یہ اس نکاح کے متاثر کے اندر مخل ہوگا یہ ہے امام نے ہوتے کے ذریعے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کر ہمیں اعمہ اقرام کے اقوال پڑے ہیں شیخین کے نزدیک آپ کے نا آزاد باغ بالغ عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے ہو جائے گا بلی نبی اس کا عاد کرے بلی ہو یا نہ ہو اس کی کے بغیر اس کا نکاح ہو جائے گا اور اسی طرح امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پور یہ ہے کہ بھلی کی اجازت ضروری ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ایک پوڑی یہ ہے کہ وہ نکاح موقوف رہے گا بلی کی اجازت اور امام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہوتا ہی نہیں وہ سلے سے مانتے نہیں جب تک ہمیں صرف عورتوں کے خود سے نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوگا کیونکہ نکاح کے اندر جو, جو ہوتا ہے مقصد کو نکاح کے مقاصد ہوتے ہیں کچھ مسائل ہوتے ہیں کچھ مسائل ہوتی ہیں جو ایک عورت نہیں سمجھ سکتی بلکہ اس کے وری سرپرست سمجھتے ہی چیز کو لہٰذا ورن کی جانتے کے بغیر سے ان کا نصاف کسی صورت میں نہیں ہو سکتا اس کی مزید تشریح انشاءاللہ شاء ہاں. کل کے اگلے سبق میں کریں گے ان اللہ اللہ تعالیٰ نے مسائل شریع کو سیکھ کر کرنے کی کوشش